تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا ودا دیا تو وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جسے ہم نے دنوی زندگ کا برتاؤ برتنی دیا پھر وہ قامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا